چلیں آ جائیں سبق کی طرف الحمد للہ الحمد الرسول وخاتم الانبیاء اما علیہ وخاطم المبیاء من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں دونوں باتیں ہو سکتی دونوں باتوں میں کوئی تعرض تو نہیں ہے نیٹ پرابلم بھی ہو سکتا ہے پیپر بھی ہو سکتے ہیں بات ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط آپ بھی نہیں کہہ رہے ہیں تو آج خیر جی آج ہم نے پڑھنا ہے الم کے اندر فصل نمبر آٹھ معرفہ و نقرہ میرے پاس فصل نمبر آٹھ کا عنوان دیا ہوا ہے شاید آپ کے یہاں مختلف بھی ہو سکتا ہے بہرحال آپ دیکھیے معرفہ و نقرہ میرے پاس صفحہ نمبر اکیس ہے ٹوینٹی ون معرفہ و نقرہ مل گیا سب کو معرفہ نرا جی معرفہ نکیرا جی جس کے پاس جو بھی پیج ہے دیکھ لیجیے اور کیوں رول نمبر بارہ ملا آپ کو سبق اے رول نمبر چھ چھ بارہ جی اور رول نمبر تین آپ کو رول نمبر چار آپ کو رول نمبر چار مس کر رہے ہیں کلاسیں بہت زیادہ ایسا نہ کریں خیر آجائیں جی ہم نے پڑھنا ہے معرفہ و نگر تو پہلے سمجھیے کہ معرفہ تعریف سے ہے, کیا ہے؟ تعریف سے ہے تعریف کا ماننا جاننا پہچاننا کہتے نا کہ جی آپ کی فلاں سے کوئی معرفت ہے کہا جاتا ہے اردو کے اندر بھی کہ آپ کی فلاں سے کوئی معرفت ہے کیا آپ کی کوئی جان پہچان ہے ان سے معرفت ہے تو معرفہ یعنی تعریف سے ہے جس کا مانا کہ جانا پہچانا ٹھیک جی جانا پہچانا نکرہ تنقیر سے ہے اجنبی نکرا تنقیر سے ہے نا انجان اجنبی ٹھیک ہے تنقیر تعریف و تنقیر آپ بھی سنیں گے کہ تعریف و تنقیر میں سے کیا ہے تذکیر و تانیس میں سے کیا ہے یعنی کوئی بھی جملہ ہوگا آپ کے سامنے پڑا ہوگا کوئی بھی آپ سے استاد جب آپ سے کوئی امتحان لینے والا ہوگا آپ سے پوچھے گا کہ جی یہ تعریف و تنقیر میں سے کیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ معرفہ اور نکرہ میں سے کیا ہے معرفہ ہے یا نکرہ ہے اسی طرح پوچھا جائے گا کہ تذکیر و تانیس میں سے کیا ہے یعنی مذکر اور مونس میں سے کیا ہے مذکر ہے یا مونس ہے تذکیر و تانیس اسی طرح تعریف و تنقیر تعریف معرفہ تنقیر نہ کرا سمجھ گئے یہ نہ ہو کل کو کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جو جملہ ہے اللہ دی یہ تعریف اور تنقیر میں سے کیا ہے تو وہاں پر آپ میں سے کوئی ساتھی پریشان ہو جائے یار یہ ایک ای چیز آئی ہونا ہوں تعریف اور تنقیر تڑھے ہی کوئی نہیں تو ایسا نہ ہو پھر کہ وہ پھر یہ کہے کہ یار ہم نے تو یہ پڑھا ہی نہیں ہے تعریف اور تنقیر کیا چیز ہے تو یاد رکھیے تعریف اور تنقیر معرف تعریف سے ہے جاننا پہچانا ٹھیک ہے تعریف و تنقیر میں سے کیا ہے تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ پوچھنے والا یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نہ کرا ہے ٹھیک ہے اب کوئی پریشان تو نہیں ہوگا اسے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ زید جو ہے نا یہ ہے یا نگرہ ہے زید تعریف اور تنقیر میں سے کیا ہے تو وہاں پریشان تو نہیں ہو جائیں گے جی تو پریشان نہیں ہونا بلکہ بتانا ہے کہ تعریف اور تنقیر میں سے زید کیا ہے تعریف ہے معرفہ ہے نام ہے حلم ہے اس لیے ٹھیک ہے جی تو تعریف اور تنقیر معرفہ اور نگرہ کیا ہے کہتے ہیں اسم کی با اعتبار عموم و خصوص کے دو قسمیں عموم و خصوص عموم کا مطلب عام خاص کا خصوص کا مطلب خاص ایک عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے ٹھیک ہے عام رہو گے خوشحال رہو گے خاص رہو گے پریشان رہوگے خیر اسم کی بے اعتبار عموم و خصوص کے دو قسم ہیں تو اسم عام ہے یا خاص ہے تو اس کے اعتبار سے اسم کی دو قسم ہیں۔ نمبر ایک معرفا نمبر دو نکرہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی خاص ہے اور کون سی عام ہو مو خصوص کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں نا تو کون سی عام ہے اور کون سی خاص ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے دو قسمیں بتائی ہیں ایک معرفہ اور ایک نکرہ یعنی دوسری نکرہ معرفہ کی تعریف کیا ہے وہ اسم دیکھتے رہیے ساتھ ساتھ کتابوں میں معرفہ وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو خاص چیز کے لیے جو اسم بنایا گیا ہو وہ معرفہ کہلاتا ہے تو اس کی سات قسمیں تو گویا معرفہ کی سات قسمیں ہیں یعنی معرفہ وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو خاص چیز کے لیے بنایا گیا وہ کون کون سی خاص چیزیں تو سات قسمیں اس میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نمبر ایک ضمیر وہ اسم ہے جو کسی نام کی جگہ بولا جائے جیسے ہوا انتا آنا نہ نمبر ایک ضمیر یہ قسم ہے معرفہ کی جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر کسی بھی کتاب میں قرآن مجید میں احادیث کی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں نحو کی کتابوں میں صرف کی کتابوں میں کہیں پر بھی آپ کو کبھی بھی کلام کے اندر عربی کلام کے اندر جب بھی آپ کو ضمیر ملے گی اور اس سے متعلق آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے معرفہ اور نکرا میں سے کیا چیز ہے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ معرفہ ہی ہے کیونکہ معرفہ کی اقسام میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو لکھا ہوا ہم نے ہلم الناب کے اندر پڑھا تھا وہ پڑھا تھا کہ ضمیر کہ معرفہ کی کتنی قسمیں تھی سات قسمیں تھی سب سے پہلی قسم کیا تھی ضمیر تھی لہذا کلام کے اندر قرآن مجید کے اندر یہ دنیا جہاں کی عربی کلام ہو لکھا ہو اچھا یا آپ سن رہے یا آپ کوئی تحریر پڑھ رہے کچھ بھی کر رہے ہو جہاں کہیں بھی آپ کے سامنے زمیر آئے گی تو سمجھ جائیے گا کہ یہ کیا ہے معرفہ ہے تو زمیر وہ اس جو کسی نام کی جگہ بولا جائے جیسے ہوا انتا پہلی قسم کیا ہے ضمیر ہے معاریفا کی تو زمیر جہاں کہیں بھی ہوگی وہ معرفہ ہوگی کبھی بھی نگرہ نہیں ہوگی پہلی قسم زمیریں آپ پڑھ چکے ہیں ہوا کا معنی وہ غائب کے بولا جاتا ہے انتا مخاطب کے لیے بولا جاتا ہے سامنے والے کے لیے انا متکلے کے نحنو بھی متقلم کے لیے لیکن متکلم غیر یا جمع متکلم کے لیے تو تین تینوں بتا دیا آپ کو غائب کا بھی مخاطب کا بھی اور متکلم تو زیادہ تر تین ہی عالتی ہوتی ہیں غائب مخاطب متکل تو معرفہ کی قسم ہوگی کیا چیز ضمیر نمبر دو عالم عالم کہتے ہیں نام کو ٹھیک ہے چاہے وہ نام کسی آدمی کا ہو چاہے وہ نام کسی شہر کا ہو چاہے وہ نام کسی ملک کا ہو ٹھیک یا کسی بھی خاص چیز کا نام ہو نام علم کسی بھی چیز کا نام آپ میں سے جتنے ساتھی ہر ایک کا نام ہے تو جب بھی نام بولا جائے گا کسی کا نام جب بھی کہا جائے گا تو اس سے متعلق پوچھا جائے کہ یہ کون ہے تعریف اور تنقیر میں سے یہ کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے نکرہ ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر کرسی ہے کرسی کیا ہے کسی چیز کا نام ہے ٹھیک ہے میز ہے کسی چیز کا نام ہے اب یہ کیا ہوگا علم میں سے ہی ہوگا ٹھیک ہے خاص چیز کا نام اسی طرح کسی خاص چشمے کا پانی ہے عام نہیں ہے چشمے کا پانی جیسے زم زم کا پانی ٹھیک ہے زمزم خاص ہے علم ہے زید ایک آدمی ہے اس کا نام ہے بکر ایک نام ہے عمر ایک نام ہے ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ یا جگہوں کے نام ہے لاہور شہر ہے کراچی شہر ہے اسلام آباد شہر ہے ٹھیک ہے اسی طرح پاکستان ایک ملک ہے تو جتنی بھی چیزوں کے نام ہیں ہر چیز کا نام وہ کیا ہوگا معرفہ ہی ہوگا وہ نکرہ نہیں ہوگا جب بھی کسی بھی چیز کا نام دنیا کے اندر ہوگا ہم اسے کیا کہیں گے معرفہ کہیں گے وہ ناکرہ نہیں ہوگا نام کو کیا کہتے ہیں علم کسی بھی چیز کا کسی خاص چیز کا خاص آدمی کا خاص شہر کا خاص ملک کا نام ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں علم تو یہ بھی کس کی قسم میں سے ہے معرفہ کی اقسام میں سے ہے نمبر دو علم اس جو کسی خاص شہر یا خاص آدمی یا خاص چیز کا نام ہو جیسے زئی دن یہ خاص آدمی کا نام ہے مطلب ایک آدمی کا نام ہے خاص کیا دہلی یون یہ دہلی ایک شہر کا نام ہے ہندوستان کے اندر اند یعنی کیا ہے انڈیا بھارت کے اندر زم زمزم, زمزم ایک چشمے کا نام ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے مہو زم زم زمزم زم کا پانی اچھا جی اس کے بعد تیسری قسم جو معرفہ کی ہے وہ ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں حاضہ الآخری مذکر کے لیے کون کون سے استعمال ہوتے ہیں منس کے لیے کون کون سے استعمال ہوتے ہیں قریب کے لیے کون سے استعمال, ہیں دور, کون سے استعمال ہیں دور کے لیے کون کون سے استعمال ہوتے ہیں ان کے آپ پانی بنا چکے ہیں کس کے اندر طریقت الصریہ کے اندر حاضہ کا اس میں اشارہ کا اس میں اشارہ بھی کس کی قسم ہے مارفا کی بھی جہاں کہیں بھی اس میں اشارہ ہوگا چاہے اس میں اشارہ قریب کا ہو چاہے اس میں اشارہ باعد کا ہو چاہے اس میں اشارہ تذکیر کے لی... یعنی مذکر کے لیے ہو چاہے اس میں اشارہ کس کے لیے ہو ہم. ٹھیک ہے چاہے اس میں اشارہ کس کے لیے ہو مذکر کے لیے ہو چاہے مونس کے لیے ہو سب کے لیے کیا ہوگا اس میں اشارہ جہاں کہیں بھی استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ اور نکرہ میں سے اگر پوچھا جائے تو یہ کیا ہے معرفہ ہے اس میں اشارہ یعنی وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جیسے ہا دا دا کا. ہا زا ہا کس کے لیے آتا ہے فاحد مذکر قریب کے لیے کا کس کے لیے آتا ہے مذکر کے لیے, لیکن بعید کے لیے نمبر چار اس میں موصول آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اس میں موصول وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سلے کے ساتھ مل کر جملے کا ایک جز بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو جہاں کہیں بھی اس میں موصول ہوگا اس کی آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اس میں اسماعیہ موصولا کتنے ہیں کتنے حروف ہیں وہ تو جہاں کہیں بھی کلام کے اندر اس اسماعی مصولہ میں سے جتنے بھی آپ پڑھ کے آ چکے ہیں ان میں سے جو بھی کلام کے اندر جہاں کہیں بھی ہوگا اس کے متعلق اگر آپ سب پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تعریف اور تنقیر میں سے یعنی معرفہ اور نقرہ میں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے موصول کس میں سے ہے معرفہ میں سے اس میں موصول یعنی وہ اسم جو سلیہ کے ساتھ مل کر جملہ کا جز بن سکے جیسے اللہی اللہ دی اللہ, دی اللہ, دی اللہ دی کس کے لیے واحد مذکر کے لیے اور اللہی کس کے لیے واحد منس کے لیے آپ پڑھ کے آ چکے ہیں مکمل تفصیل معرف باللام رول نمبر چھ یعنی وہ اسم جو نقرہ پر لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو جیسے ار جی جی لام معرف باللام کا مطلب یہ ہے کہ جس کو معرفہ بنایا گیا ہو لام کے ساتھ آپ کے لیے خاص طور پر یہ قاعدہ آ رہا ہے رول نمبر 6 کے لیے معرف باللام ہر وہ اسم کہ جس کو معرفہ بنایا گیا ہو لام کے ساتھ لام اس پر داخل کر کے کیا کیا جائے اس کو معرفہ بنائے گیا ہو جیسے ار ٹھیک ہے وہ اسم جو پر پرف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو کوئی بھی ناکرا تھا جیسے رجلون ٹھیک ہے رجولون تو اس پر الف لام داخل کے تو تنوین ایک دم سے کیا ہو گئی اڑ گئی تو کیا بن جائے گا اور تو یاد رکھیے دنیا بھر کے اندر کہیں پر بھی کلام عرب کے اندر اگر آپ کو کسی بھی اسم پر کسی بھی کلمے پر کسی بھی کلام میں الف لام اگر کسی حرف پر لکھا ہوا نظر آیا تو آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے لیکن اس اسم پر جس پر لام آیا ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی ار رج اگر اس پر لام آ چکا ہے تو اب کچھ بھی ہو جائے اب ار رجلن نہیں ہو سکتا اگر لام کو ہٹائے دیں گے پھر تو رجلن آ سکتا ہے لیکن لام جب آ جائے گا تو تنوین اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں آ سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے نا تو معرف باللام تو الفلام کے ساتھ جس چیز کو معرفہ بنا دیا جائے تو جس اسم پر بھی الفلام آ جائے گا وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اگر رجلن النّ نکرہ ہے رج النّن اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے کیونکہ اس میں ضمیر نہیں ہے یہ اس میں اشارہ نہیں ہے یہ عالم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک عام چیز کا نام ہے رجلن ایک مرد کون سا مرد دنیا جہاں کے اندر پاکستان کے ہندوستان کے سعودیہ کے کسی بھی ملک کے کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب کسی چیز کا نام ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا تو رج الن کے اندر کوئی ایسی علامت نہیں ہے تو ار رجلو جب کہیں گے تو پتہ چل جائے گا یار کوئی خاص بندہ ہے کون سا خاص بندہ ہے اب اس کے آگے پی... کلام کے اندر وضاحت ہوگی اس کے بارے میں کہ کون سا بندہ ہے پیچھے اس کا نام گزرا ہوگا تب ار رجولو بعد میں لایا جائے گا ورنہ ہر جگہ پر ار رجلو کو معرفہ بھی نہیں لیا جاتا مارفا اسی چیز کو لایا جاتا ہے مرحب اللہ یعنی لام کے ساتھ معرف... معرفہ جو بنایا جاتا ہے وہ اسی کو بنایا جاتا ہے جو کیا ہوتا ہے کم از کم جس کے متعلق کچھ نہ کچھ فراست یا سمجھ آ چکی ہو معرف باللام یعنی وہ اسم جو نقل لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا جیسی اصل میں کیا تھا رجلن تھا وہ اسم نمبر س... نمبر چھ وہ اسم جو کہ پانچوں قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اوپر جو پانچ قسمیں گزری ہیں نمبر ایک زمیر نمبر دو عالم نمبر تین اسم اشارہ نمبر چار اس میں موصول نمبر پانچ معرف باللام اگر کوئی بھی اسم کلام کے اندر کوئی بھی لفظ اگر مضاف ہو ان پانچوں قسموں کی طرف اس میں اشارہ کی طرف اس میں موصول کی طرف عالم کی طرف یا کیا ہے آ, کیا نام ہے اس کا ضمیر کی طرف یا اس میں موصول کی طرف جو بھی پانچ اس قسمیں گزری ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی اگر کوئی لفظ مضاف ہو تو وہ لفظ بھی کیا ہے مضاف معرفہ بن جائے گا پانچ کس میں تو یہ معرفہ کی آگئی گئی لیکن اگر ان پانچوں کی طرف کوئی کوئی بھی ایسم مضاف ہو تو وہ اسم بھی کیا بن جائے گا معرفہ بن جائے گا مثال کے طور پر اوپر سب سے پہلے مثال گزری تھی ضمیر کی کہ ضمیر میں سے ہے معرفہ کی اقسام میں سے ہے اب اگر کوئی بھی ایسم مضاف ہوگا ضمیر کی طرف تو وہ اسم بھی معرفہ بن جائے گا جیسے غلام آپ کی کتاب میں نیچے مثالیں لکھی ہوئی مثالیں بترتی ہیں غلام وہ اب غلام ایک لفظ ہے ایک کلمہ ہے ٹھیک ہے اب غلام اگر آپ مت لکن غلام ان کہیں گے تو غلام ان کیا ہے نکرہ ہے لیکن اگر آپ غلاموں کو مضاف کریں گے ضمیر کی طرف جیسے ہو ضمیر ہے ٹھیک ہے غلام اب یہ معرفہ بن جائے گا کیوں ہم نے کہا تھا کہ ضمیر کس میں سے ہے کی اقسام میں سے اور پھر آخر میں چھٹی قسم جو بیان کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اس میں چھ ان پانچوں کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے مارفہ بن جاتا ہے غلام مضاف ہو رہا ہے ضمیر کی طرف لہذا یہ غلام بھی معرفہ بن جائے گا اسی طرح فرسوں کا فرس مضاف ہو رہا ہے کاف ضمیر کی طرف انہیں خطاب کی طرف تو یہ بھی کیا ہے معرفہ بن جائے گا فرس بھی کتاب ہی کتابً مطلقاً کہ ہے لیکن یہ مضاف ہو رہا ہے یا ضمیر کی طرف تو کتابی بن جائے گا غلام و زیدن دیکھیے غلام و زیدن دوسری قسم کس کی تھی معرف کی پہلے علم تھا نہیں ضمیر تھی دوسرا کیا تھا عالم تھا یعنی نام ہو کسی کا تو غلام الزید زید کسی کا نام ہے تو اس کی طرف غلام مضاف ہو رہا ہے ساکن و دیلی دیلی ایک خاص کے شہر کا نام ہے اس کی طرف کیا ہے مضاف ہو رہا ہے ساکن تو لہٰذا یہ ساکن بھی کیا ہو جائے گا معرفہ بن جائے گا ما زمزم زمزم زم زم ایک خاص چشمے کا نام ہے لہذا ماں اس کی طرف ما ان اگر کہیں گے تو نکرہ ہے لیکن ماؤ زمزم جب مضاف کریں گے تو ما بھی کیا جا بن جائے گا مارفہ بن جائے گا ماں او پانی کو کہتے ہیں ما ماں ویسے ما نہیں سمجھنا کچھ کتاب و اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا مارفا کی اقسام میں سے اسم اشارہ تو جو بھی اسم جو بھی چیز جو بھی کلمہ مضافہ ہوگا اسمِ اشارہ کی طرف تو وہ بھی کیا بن جائے گا مارفہ بن جائے گا جیسے کتاب و کتاب النقرہ تھا لیکن اس کی اضافت و لحاظہ کی طرف تو وہ بھی کیا ہے بن گیا کتاب و حاضہ فراس الظالقہ ظالکہ بھی کیا اس میں اشارہ ہے اچھا غلام اللزی عہند کا غلام اللّی عہند کا یہ کیا ہے اس کی مثالیں اس میں موصول کی گئی جب کوئی بھی اس میں اسے میں موصول کی طرف مضاف ہے غلام اللہ اللہی اس میں موصول ہے تو غلام اس کی طرف مضاف ہے ورنہ غلام ان کیا تھا نکرا وہ غلام جو تیرے پاس ہے بن تولتی صحابت وہ لڑکی جو چلی گئی تو یہاں پر بن تولتی الّتی بھی کیا ہے اس میں موصول ہے ٹھیک ہے اس کی طرف مضافہ ہے بنتن ورنہ بنتن کیا ہے نکرا ہے کوئی بھی لڑکی بنتن ٹھیک ہے نا عام ہے اسی طرح آ آخری مثال قلم الرجلی قلم الرجلے تو یہ مثال آخری کی جب کسی اسم کو کیا بنایا گیا ہو معرف باللام یعنی لام لا کر اسے معرفہ بنایا گیا تو یہاں پر دیکھو رجل النکرہ تھا اور رجام لا کر اس نکرہ کو معرفہ بنایا تھا پھر اب قلم النکرہ تھا تو قلموں کو اضافت کی اس کی اور رجولوں کی طرف تو لہذا وہ قلم بھی کیا بن گیا معرفہ بن گیا قلم الرجلے یہ ہے معرفہ کی اقسام نمبر ایک ضمیر نمبر دو اس میں اشارہ نہیں نمبر ایک ضمیر نمبر دو عالم نمبر تین اس میں اشارہ نمبر چار اس میں موصول نمبر پانچ معرف باللام اور نمبر چھ جو ان پانچوں کی طرف کیا ہو مضاف ہو تو نمبر سات پہ آ جائیں معرفہ با کسی چیز کو معرفہ بنایا گیا ہو آواز کے ساتھ ندا کہتے ہیں آواز کو ندا آواز پکارنا جیسے میں کہوں یا رول نمبر بارہ اے رول نمبر بارہ ٹھیک ہے یا یا رول نمبر چھ یا رول نمبر پندرہ یا رول نمبر تین وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یا زید یا وغیرہ جو بھی یعنی آواز دے کر کسی بھی چیز کو پکارا جائے حرف ادا کے ذریعے سے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے جب کسی چیز کو آواز دی جائے پکارا جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معرفہ بن ادا. ساتویں قسم معرفہ کی ہے معارفہ بندہ یعنی وہ اسم جو پکارنے کی وجہ سے معارفہ بن گیا ہو معرفہ کہتے ہی اس کو ہے نا تعریف کو کہ جس کی جان پہچان ہو تو ظاہر ہے جب بھی بندہ کسی کو پکارے گا تو اس سے جان پہچان تو ہوگی اس کو جان رہا ہوگا ایک معلوم چیز ہوگی آپ کے سامنے جب کسی چیز کو بلا رہا ہوگا سامنے پکار رہا ہوگا تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یار وہ بندہ جا رہا ہے جانا پہچانا ہے نظر آ رہا ہے سامنے تو لہٰذا اس کی معلومات اس کے بارے میں ہوگی تو تعریف ہوگئی یہی تو تعریف ہوتی ہے آپ بھی کسی کو آواز دے رہے ہیں ظاہرہ آپ اس کو پہچان کے آواز دے رہے ہیں نا یا ویسے آپ بازار میں کھڑے ہو کر آوازیں لگانا شروع کر دیں تب تو لوگ تب تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے لیکن اگر آپ کسی ایک معلوم اور متعین شخص کو کہ آواز دے کر کہیں گے تو ضرور ہر کوئی سمجھ سمجھے گا کہ یار یہ فلاں آدمی کو آواز دے رہے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا معرفہ بن جائے گا جانا پہچانا بن جائے گا مجہول نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا رجل اس میں یا حرفِدا اور رج المنادہ ہے ٹھیک منادا اب یہ تو تھی معرفہ کی ساتھ مجھے یہیں اچھا جی کر لو جی تو یہ تھی معرفہ کی سات اقسام یاد رکھیے گا سات اقسام ضمیر علم اس میں اشارہ اس میں موصول معرف باللام بلام جن پانچوں کی طرف مضاف ہو اور نمبر سات پہ تھا معرفہ باندا رول نمبر بارہ آپ موجود رول نمبر بارہ معارفہ کی تعریف اور معرفہ کی ساتھ اقسام کے بعد مصنف علیہ الرحمہ مشتاق احمد تھاولی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمۃََواسیہ بیان کر رہے ہیں نکرہ کو یعنی دو قسمیں جو تھی اسم کی خصوص اور عموم کے اعتبار سے کون کون سی معرفہ اور نکرہ تو معارفہ کی تعریف بھی کر دی اور اس کی اقسام بھی بیان کر دی تو اب آپ کو بتا رہے ہیں نکرہ کی تعریف نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لیے بنایا گیا ہو تو بالکل معرفہ کی زید معرفہ کیا تھا خاص چیز خاص علاقے کا خاص جگہ کا نام ہو ٹھیک ہے خاص جگہ کا خاص علاقے کا نام ہو تو وہ کیا تھا معرفات تو نکرا تو کیا ہوگا جو بالکل غیر معین ہوگا خاص آدمی کا نام نہیں ہوگا خاص چیز کا نام نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا نکرہ ہوگا دیکھیے کتاب میں وہ اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لئے بنایا گیا ہو جیسے فراسن مطلقن کہ یا کوئی بھی گھوڑا چاہے کسی کا بھی ہو کسی خاص گھوڑے کا نام بلکہ ہر گھوڑے کو عربی میں فراسن کہتے ہیں چلیے جی کر لیجیے بڑی اچھی بات ہے فراسن کہ کسی خاص گھوڑے کا نام نہیں بلکہ ہر گھوڑے کو عربی میں فراسن کہتے ہیں اسی طرح اور جب فرسو زئی یا فرسو و حاد کہہ دیا تو خاص ہو کر معرفا بن جائے گا ٹھیک آج گاڑی بہت تیز جا رہی ہے بس گاڑی روک دی ہم نے بس یہ تھی معارف کی اقسام اور پھر نکرا کی تعریف ٹھیک ہے نکرا کیسا کہتے ہیں معرفہ کیسے بنانا ہے اس سے وہ بھی آپ لوگ جان چکے سمجھ میں آ گیا سب کو جی ٹھیک ہے اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اور وہ اطریقۃ الصریہ الفاظ کے معنی اور قاعدہ وغیرہ دیکھ کے آنے ٹھیک ہے کل انشاءاللہ العزیز جی آپ آج رات سے دواؤں کی خصوصی درخواست اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آخر و دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس پڑھانا یہیں تک تھا رول نمبر تین آپ کے کہنے سے ہم اپنا تھوڑا روکیں گے